ونعوذ باللہ من شروح انکسنا ومن سجاة من یادر الله فلا مذیل لہ ومن یظرین فلا هادئا واشهد ان لا, لا الہ الا اللہ, اللہ محبب لا شریک لہ واشهد ان محمدًا عفب رسوله اما بعض فإن خیر الحديث حتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم واشر الأمور مقتسها وكل مختص في البدع ولا وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى وقرب رب ذنه عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدعو إله بغير في الفطر والدين قابل قدرم کرام ذمہ داران جمعیت میرے مختلف بھائیوں اور قابل اکرام مولانا ایک بہت ہی مبارک مجلس میں آج جمع کی مجلس کی ہم جمع ہیں علم کے سیکھنے کی مجالس کی فضیلت ہم ہی جانتے ہیں ایسے مجالس میں حاضر ہونا سننے والے, کی لئے سعادت ہے اور بولنے والے کی لئے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالی سے کی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بطور دوبارہ کیوں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے میرے علم میں اور زیادتی کا اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم اعتبار سے کوئی شخص کسی بھی مرتبے کو کیوں نہ پہنچ جائے وہ ہمیشہ علم کی زیادتی کا محتاج ہوتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں ایک والا کوئی نہیں اللہ تعالی نے دین کا ایک کو دیا اور اللہ تعالی کی پسند کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ تقوی والا اور علم والا ہوں اللہ کو جاننے والا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں ان کی زیادتی کی ہوا کہ کی کی نبوی سنت اور رمضانی حکم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالی سے ان کی زیادتی کی دعا مانگتے ہو اور یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے تو اللہ خود چاہتا ہے کہ اللہ کے ایک بندے اللہ تعالی سے کی زیادتی کی دعا مانگی انسان کا بگاڑ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں وہ علم کے معاملے میں فن اختیار کرتا ہے بس اب ہو جاؤ طالب علم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ طلب اتنے گہرے کے باوجود اپنی زندگی میں رات دن میں مشہور رہتے اور کہیں سے ایک حدیث یا ایک بات بھی سیکھنے کو مل جائے تو اس کے لیے اگر سفر کرنا ممکن ہو تو وہ بھی کر کے جاتے لہذا ایک انسان کو دل مجالس میں حاصل ہونا چاہیے اور ان کی زیادتی کی طلب کرنا چاہیے اس سے مزید یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کو علم کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے عموماً ہماری دعائیں اپنی ضروریات کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہوتی ہیں گھر چاہیے گاڑی چاہیے کسی کو نکاح کرنا ہے کسی کا کوئی مسلا پھسا ہوا ہے کسی کا اولاد چاہیے تو اگرچہ یہ بری بات نہیں ہے انسان یہ چیزیں بھی اللہ سے مانگے لیکن ایک بہت اہم چیز جو انسان کو زندگی میں صحیح راستے پر لگاتی ہے پر لہذا علم کا حاصل کرنا مسلمان پر فاضل ہے. اللہ جب صلی اللہ فرماتے ہیں طلب ہر سلمان پر فرد ہے لازم ہر سلمان پر اس کی ضرورت کے پسائل اس کے اوپر جو اللہ نے لازم کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کہا ہے تو اللہ کی عبادت کیسے کی جائے یہ معلوم کرنا اس کو لازم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے حکم دیا ہے کیا خیال کیا ہے کیا کام کیا ہے اس کا جاننا اس کی ضروری زندگی کے بہت سارے مسائل چاہے عبادات ہوں معاملات ہوں ربوں، یا اس کا طریقہ ہو یا اولاد کے معاملات ہوں. زندگی کے معاملات میں اسلام عرح والی دیتا ہے اسلام کی پوری لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان علم ان حاصل نہیں کرتا ہے اور اس سستی کے نتیجے میں زندگی کے معاملات میں پھر اپنی عقل چلانا شروع کرتا ہے آپ نے شروع کی ہے جب آدمی علم کے بغیر زندگی میں فیصلے کرنے لگتا ہے اور بولنے لگتا ہے. اللہ جس چیز کا تجھ کو علم نہیں اس بارے میں بات نہ لہذا انسان کے کلام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس ہو بغیر گولی کے بات غلط ہوگی بہت ممکن ہے گمراہی کا سبب اس لیے آدمی ہو گولی سے اڑے ایک ہونا اور خاص طور سے دعوت کے میدان میں یہ دعوت دعوت کا دور ہے لوگوں کے شوق دعوت کا بہت زیادہ ہے بدکسمتی سے دعوت کی بات بغیر بہترین اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک لیکن اگر یہ قول قول جو دعوتی اگر یہ علم کی بنیاد پر نہ ہو تو پھر خود بھی اور دوسرے کے لیے بھی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے اسی لیے اللہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے دور میں کہا کہ اللہ تعالی علما کو فائدہ ان کے گری سے دن دنیا سے اٹھا جائے گا اور جب علما دنیا میں باقی نہیں رہیں گے لوگ جالیوں کو اپنا سردار بنائیں اور, اور, اور, اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں بھی گے کریں. لہذا کی بغیر اور اور دروازہ کھولتا ہے لہذا کھانے پینے سے زیادہ انسان کے لیے علم اہم ہے بلکہ کھانے پینے میں بھی آدمی کیا کھائے کیا نہ شریک کا علم موجود ہے لہذا انسان کے لیے کھانے پینے سے زیادہ اسے قبل بھی اہمیت اور زندگی کی تمام امور میں اسلام برخری دیتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اس کا علم حاصل جو ستی ہر چیز میں آگار کو بہتر ایک وہی ہے جو انسان گہداری کے ساتھ حاصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے گرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں تبقو عطا کرتا ہے دین کی گہری سمجھ کو دیتا ہے یہ گہری سمجھ اللہ کی طرف سے آج ہم جمع ہوئے ہیں یہ فرق کے بعض اصول سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور فرق کے معنی سے جیسے آپ نے سنا فرق کے معنی معنیٰ سمجھنے اور اللہ سمجھنے پر اور غلط سمجھنے پر ڈانڈا کیا بو گیا انہیں کو بویا کہ کوئی بات سمجھتی نہیں تو اس پر اللہ نے ڈانٹا ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس کا غلط مطلب دینے لگے تو ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں مربوز ہیں بڑھے اصل مقصود کلام کا کام ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالی نے سلام سے کہا اور سلام نے دعا کی اللہ تعالی سے ظلم قَوْ کی ضرورت کو کھول دے تاکہ وہ جن کے پاس نہ جا رہا فرح اور اس کی قوم میری بات کو سمجھیں یا قو ہوگی میری بات کو سمجھیں تو قوم کو سمجھنا پڑتا ہے بات کو سمجھنا پڑتا اگر آدمی بات کو نہ سمجھے چاہے وہ دنیا کی بات ہو عادت کی انسان کی بات ہو یا نہ کوئی بھی بات اگر آدمی صحیح نہ سمجھے نقصان ہوگا ہو. غلطی ہوگی ایک ڈاکٹر آپ کو سمجھائے کہ آپ کو ایسے کھانا ہے آپ نے سمجھے آپ نے غلط رہی اس کا نقصان کسی بھی مسئلے کے اندر اگر صحیح طور سے سمجھا نہ جائے تو جاننے کے باوجود نہ سمجھنے کی وجہ سے لہذا کلام کے دو مرحلے اور دو مرتبے ان دو مرتبوں کو اللہ کی وسلم نے حدیث میں بیان میں اس پس منظر میں بات کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہ علماء کے لیے ہم لوگ کیوں سیکھیں یہاں ہم لوگ مشتہب بننے کے لیے جمع نہیں ہوئے کہ چلو آج ہم کو اصول سیکھنے ملے گا اور ہم مشتہیب بن جائیں گے وہ کیوں بن جائے یہ سیکھ رہے ہیں ہم لوگ کے اصول کیا ہیں وہ کیوں سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم کو علماء کا کلام سمجھے شریعت کے مسائل میں جب وہ بولتے ہیں پلا چیز, چیز مستحب ہے بہت سے ہمارے پڑھتے ہیں مسائل کی ہیں اور اس میں مختلف اصطلاحات کچھ الفاظ ان کو پڑھنے میں آتے ہیں اور وہ ان کو سمجھ جاتی ہے پلا چیز جو ہے اس پر اجماع ہوتی ہے پلا چیز منسوخ تو ایسے جو الفاظ ہم لوگ عام انسان سنتا ہے یا پڑھتا ہے کتابوں میں اس کو سمجھتا نہیں کی واقعی کیا ہے اور وہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی کو جب نہ سمجھے تو بعض وپار بلکہ اکثر وپار کو اپنی آپ سے کچھ بھی مطلب اس کا لینا شروع کر دیتا <سؤال> ہے تاکہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایسا مسئلہ نہ ہو کہ ہم دین کے معاملات میں بنیادی باتیں ہم سمجھیں کہ اس کا یہ مطلب اس کا یہ مطلب اس کا یہ مطلب تو گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے اور کلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو مرتبے ہوتے ہیں ایک ہے اور دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ میں بہت سفراتے ہیں نہ امام تنبیل و اس بہت ہی بنیادی بات ان کے بارے میں اور دو مرتبے ان کے دیتے. حفاظت علم اور آپ نے فرمایا نظر اللہ, اللہ تعالی تر و تازہ رکھے اس انسان کو سمع جو ہم سے کوئی حدیث کوئی بات کہ اسے محفوظ کر لیں یاد رکھتے لکھ کے پڑھا جاؤ تاری جو یہاں تک کہ دوسرے تک کو پہنچاتے تین چیزیں اس نے کی نمبر ایک سنا نمبر دو مہنفوز رکھا نمبر تین پہچا دیا کیسے جیسے سنا تھا اپنی طرح سے دفع کر دیا تبدیل کر دیا نمبر اللہ مرآن سمع من حدیثا وحفظو حتی ملکو وغیر آلیہ قلیہ فرمائے فرد بخانی جہمی الان من ہوا حفظو مکم बहुत से इनके हाम को उठा कर ले जाने वाले, वाले ऐसे होते हैं जो अपने बात को पहुंचा देते दे बहुत से कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो फिक्र की बात گہری سمجھ والی بات کو لے جاتے ہیں لیکن خود گہری سمجھ والے نہیں اس حدیث سے بہت ساری باتیں بات نمبر ایک حفاظت مقصود نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے اہل تک پہنچایا جائے کیونکہ حقیقہ کی کیا بتایا جائے محفوظ رکھتے یہاں تک کے دوسرے تک پہنچا دے کیوں بہت سے جن تک بعد میں پہنچتا ہے تو اس سے زیادہ سمجھنے والے اور اس میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ سمجھتے ہی لیکن یاد کر سکتے ہیں برتن کو اس سے کوئی کام نہیں لیکن دوسرے کی है पानी پانی में میں ہے برتن کو محفوظ رکھے ہوئے پانی زمین پہ گرا ہے برتن میں ہے बर्तन को पैर देगी बर्तन उसे पैदा नहीं उठाया महसूस करके दूसरे तक पहुंचा देता है अब दूसरा उसको है, परुता परुता है या दवाई को, कोई तो कुछ लोग, लो, लोगों में ऐसे होते हैं जो या जो सिरे सी गहरी समझ नहीं आते उनको ज्यादा बारी से समझ नहीं आता है लेकिन याद रहता है या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको समझता है कि बहुत बहुत नहीं थोड़ा समझता है याद है समझता याद ये पहला ही मरहला खत्म हो जाता है दिन मजारिश में हाजिर होना ये क्या है सुनने के लिए पहले ईमान का है समझना अफारा उत्तरा कब आएगी बरदारी लिहाजा बरदारी बात को सुने जब सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा जब मालूम पड़ेगा तो यकीन आएगा उसको कबूल करेंगे लिहाजा दिन मजालिश आनीष क्या है उसको सुने دوسرا مسئلہ محفوظ رکھنا محفوظ رکھنا ایک تو دل میں ہوتا ہے دوسرے قلم سے ہوتا ہے اسی لیے اللہ کہ اللہ لی قلم. قلم کے سے تو حفاظت ہوتی ہے صبر اور وقت یا یاد رکھنا یا بلکنا. تو لکھنا تو تین مجالس میں آنے والا آدمی دو میں سے ایک کام کر या तो उसके सीने में इतनी मजबूती हो कि बाते उसको याद रहे या फिर वो कलम के जरिए बहुत सारे बस महफूस कर ऐसा नहीं क्योंकि आपने उसको सुने महफूज रख दिया बहुत सारे लोग लेते हैं कॉपी किया और दूसरे को بھی بھی بھی اور اس لیے بتایا گیا کہ وہاں سے جن کو بعد میں پہنچیے بات وہ پہلے پہنچانے والے سے زیادہ سمجھنے والے یہاں تک پہنچانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو بعد میں لیتے ہیں اس سے کئی مسائل اٹھتے ہیں کئی باتیں اسے افس سکتے ہیں اور ایک حدیث کو یہ ایک ہی مطلب لیکن وہ اس سے کئی باتیں سمجھتے ہیں اس سے علم بڑھتا ہے اس لیے کہ قرآن الفاظ کو تو نہیں ہے آپ بڑھا نہیں سکتے لیکن آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا کتاب ہم نے آپ کی طرح نازر کی ہے یہ ایک مبارک تھا مبارک برکت والی برکت خیر کیبا خیر برکت تو اللہ تعالی نے اس قرآن کو مبارک بد یعنی قیامت تک یہ مسائل ملنے بھی آتے رہیں گے انسان کے لیے جو جو معام میں رہی کی ضرورت پیش آتی رہے گی اب نمی نہیں آئے گی کتاب پاکی. اور اس سے پڑھنے کے لیے سنت صاف ہے تو یہ جو علم ہے اس میں برکت, فرآن کے برکت لہٰذا یہ برکت میں ایسے ہوتی ہے اللہ, اللہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو سنت سے جو چھتی ربادش ان کے اپنے دور کے جو مسائل پیدا ہوں گے اس کا حل کو اسی قرآن میں سے اسی سنت میں سے گی نیا کچھ نہیں آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی تویق سے سمجھ کے سالوں سال چل رہا ہے اتنا پانی اگر آپ کسی ٹنکی میں تو دیروں میں ختم ہو جائے گا کنواں سالوں سے اس میں پانی آتا ہے اللہ کی طرف سے برکت ہے, ہے توقی سے ہوتی ہے ہر زمان میں لوگ اس لیے امام احمد نے کہا کہ ہر زمانے میں کچھ پیدا ہوتے رہیں گے کبھی پتہ نہیں ہر دور کے اعتبار سے اس دور کے مسائل کے حل کے لیے جن کو باریکی سے بہت سے ان کے حامل حدیث کے لیے جانے والے فقیر نہیں ہوئی. ایک اور بات ہوئی کہ حدیث کے کے نقل کرنے کے لئے انسان کا فقی ہونا شرک نہیں ہے اسی لیے حدیث میں کیا آیا بہت سے حدیث کے لیے جانے والے وہ فقیر نہیں ہوتے تو یہ ضروری نہیں کہ حدیث کا نقل کرنے والا فقیر غریب سمجھ لیتا نہیں اس کے لیے ضروری کیا ہے وہاں کے معلوم اس کو محفوظ رکھتے ہیں تو یہ دو طبقات ہمیشہ سے امت میں رہے علم کے محفوظ کرنے والے جن کا مشغلہ خصوصاً حدیث سے زیادہ تھا جو وہ کہلاتے ہیں اور دوسرا طبقہ جن کا مشغلہ حدیث کے معنی میں گہرائی میں اور سے یہ ہوتا ہے کہ بھی ایسا بھی <laughs> لیکن عموماً یہ, دو دو یہ بات یاد رکھے حدیث ضروری ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا اللہ سر و رکھے اور شادہ رکھے اس کو جو ہم سے حرحلے میں آپ نے کوئی حدیث تو اگلے مرحلے میں کیا کہا تو معلوم یہ ہوگا کہ لے جانے والا وہ کیا لے جا رہا ہے نبی وسلم کی حدیث لے جا رہا ہے تو اس فک کی بنیاد حدیث پر اگر نہ ہو تو کوئی اگر فک کی بنیاد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فک وہی ہے جس کی بنیاد پر ہو حدیث پر بنیاد حدیث, حدیث اللہ, حدیث اللہ تعالی نے بہترین حدیث تو, حدیث تو اللہ نے کہا تو میں نمبر ایک دین کے کے لیے سے آنا بیٹھنا شریک ہونا ضروری ہے اور کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے بس بہت ہو گیا یہ جو بس ہے یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے عمر کچھ بھی ہو جائے انسان کے پاس گٹنا بھی ہو جائے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک بات اس کے فائدے کی ہے ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے لہٰذا حاضر ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ محفوظ رکھنا, رکھنا اسی لیے ہے کہ آدمی اس کو پہنچائے اور واقعی مقصود علم کا اثر پہنے السلام نے कलाम का मकसूख है वो समझे एक आदमी बोल रहा सामने है इसीलिए लिहाजा अल्लाह और सिख रसूल का जो कलाम है अगर हम उसको नहीं समझते हैं तो हम उससे वाकई फायदा नहीं उठा सकते लेकिन समझने में सिर्फ आरबी जानना काफी नहीं आज कल लोगों को शौक हुआ है भाई वर्ड टू वर्ड बुरान قرآن میں کیا ہے سم میں آگے تو لن لن اچھا یہ بھی علم کا حصہ ہے لیکن یہ پرائمری لیکن لوگ اس کو کیا سمجھ لیتے ہیں آ قرآن नहीं जानता है था तब मुसीबत नहीं थी अब तर्जमा कोई और भी ज्यादा भयान साबित होने बस तर्जमे पर तनाव करी और जो समझा जो समझा वो अलग तो कई आयी कुरानी कैसी है कई हदीस ऐसी आदमी उसको पढ़ लेता है और तर्जमा उसका जानता है तर्जमे में पूरी बात नहीं होगी तर्जमे में पूरी बात नहीं होगी تو کئی الفاظ کا ترجمہ دوسری زبان میں ہوتا ہے مطلب نہیں ہوتا ہے, ہے, ہے اور سکتا ہے یا کوئی آدمی کہتا ہوں کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے تو جس پس منظر میں وہ بولا جا رہا ہے بولنے والے کی براد کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے لہذا دین کے معاملات میں ضروری ہے صرف یقیناً وہ شارٹ کٹ ہے لیکن اس کو اگر کافی سمجھ لیا گیا تو وہ لانگ کٹ کٹ ہم کو معلوم ہو है ہاں قرآن میں چالیس پرسینٹ قرآن آ گیا اتنے سال سے اتنے سال تک حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہے اور یہ ایک سال رکھ لیا اور نہیں ہوگا سامنا اور ایسے لوگ کے معاملے میں کلام کرنا شروع کریں گے تو دین ان کو سلام کرنا شروع کرو راہی پیدا کرتے ہیں آپ فلموں کی تاریخ دیکھیں میں اس کو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں دین کا شوق بڑھ ہے اور نوجوان مردی اور خواتین بھی علم کی طرف راضی ہو رہے ہیں دین کی طرف راضی ہو رہے جس میں اس دور کے حالات سے دکل کا بڑا قتل اور میڈیا کا بہت بڑا قدر میڈیا کے ذریعے سے واٹس ایپ یو فیس بک یہ وہ لوگوں کا خود کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو صرف نہیں چلائے لیکن ضروری ہے جو تعریف کی ہے اس میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی اور اپنی اصل تاریخ اور شبول لیکن ابتدائی دور نے اور اپنی اصل تعریف اور شعور کے اعتبار سے انٹرو جی کے اعتبار سے جو شروع کے گاؤں کی باتیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے علماء ہے اس سے معلوم ہوتا ہے لیکن جو سمجھا گیا ہے اس کے معنی کیا نہیں کہ یہ سمجھ دو ہی جدا کی سماج سے تھا عام نہیں ضروری تقویہ ہے وہ کون سی دعوے مسائل کے دعوے کہ اپ لوگ پھر ہم کو کیا یہ دعوے ہیں ہم سب کو یہ میری بات نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ جس کے لیتا اس لیے جو تم کو تمہارا اور سکھایا اس کے ایمان اور احسان یہ تینوں چیزیں بارے میں پوچھا تو میں کے تین کے جو تین مرتبے اسلام ایک ہے تو تین کے جو تین مرتبے یہ تینوں کے مجموعے کو بھی کار ہے گہری سمجھتا لیکن بعد کے دور میں فقہ بولا جاتا ہے جس لیے جو اور اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے پیر کے پاؤں پڑھنا کیا ہے غیر اللہ کو سجا کرنا حلال حرام ہے حرام تو اب دیکھیے یہ احکام جو ہیں یہ کہاں آئیں گے یہ عقیقے کو اپنی جو ہے شمول لے اور اسی طرح سے تیسرا جو مرتبہ لہٰذا حقیق کا اعتبار یہ ہے کہ دین میں تینوں جو مرتبے ہیں ان تینوں میں قرآن سنت کافی ہے اور قرآن سنت میں اس کے لیے حفاظت کے ساتھ ربونی موجود ہے چاہے عقیدے کا معاملہ ہو چاہے کا معاملہ ہو چاہے سلوک کا معاملہ تین مرتبے ہیں چاہے عقیدہ ہو چاہے, ہو, چاہے سلوخ ہو. سلوخ سے نفس. اللہ کا احسان جس ان تینوں میں انسان کے لیے دی قرآن سنت میں ہے اور کافی ہے اور ہری سے تین مرتبے آج امت میں ان تینوں کو الگ الگ کر دیا گیا عقیدے کا امام ایک فقہ کا امام دوسرا اور اسلحت اصلاح کے, کے لیے تیسرا امام تو تین الگ الگ میدان بنا دیجیے گا الگ الگ امام ہم لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان تینوں مرتبے اللہ اللہ آ جاتے ہیں یہ تینوں مرتبے ندی کے زرانے ہی سکھایا ہے لہذا ہمارے یہ امام تینوں میں کافی ہے وہی صلح وسلم بہرحال ये एक बुनियादी बात थी जरूरी समझी कि गहरी कहान जरूरी है सिर्फ सबके मुनासिब नहीं और उसकी वजह से इस दौर में इससे पहले कहा गया की भाई इम कम है और कतरे ज्यादा है एक एक आदमी से पूछा जाए भाई आपने जितनी किताबें पढ़ी कितनी पढ़ी है दो चार पढ़ी उनके पत्वे कितने दिए चालीस कम पढ़े, मसरे कम सीखे और बोलने का शौक ज्यादा यह अच्छी बात नहीं यह ये अच्छी बात नहीं इसीलिए इस उदर्श के बाद ऐसा नहीं होना चाहिएगा आज तो मैं नौजवान से अब तो मालूम हो गए अब इश्ते मैं कर सकता हूँ इस आयत का ये मतलब है की जमा करने से ये होता है तबीर ऐसी होती है मैं जवाब दे सकता हूँ चुका हूँ हमारे नौजवानों का हाल क्या होता है एक मजलिस में अगर एक आलिम हो और एक नौजवान हो अब कोई आदमी आलिम से सवाल पूछे तो नौजवान शौक इतना होता है नौजन के कौन से शौक है लेकिन अगर अगर आलि साहब जवाब देने लगे और कोई दरीब इसको दे तो ये लोग देता है ये भी बताओ उससे ये भी बताओ तो ये जो मसला है इस दौर का ये ये नुकसान है दो दो चीज इसमें है जो कमियां हैं क्या एक एक तो एक है आप देखिए नहीं कहते हैं जवाब आए खजूर का पेड़ लेकिन मनिस ने अबी पत्ता बड़े बड़े लोग बैठे हैं और मैं छोटा मैं क्या बोलू बच्चुपा है بعد میں اپنے والد سے, آپ سے بہت نقصان علم, ساتھ ساتھ علم کا ادب ہی ہونا چاہیے نقصان ہے دوسری یہ کہ اس طرح کے ماحول میں اپنی طرف سے بولنا شروع کرتا ہے تو بہت ساری غلط باتیں بھی بولنا شروع کرتا ہے غلط دینا شروع کرتا ہے اپنے طور پر کچھ بھی بولتا ہے تم بھی گمراہ ہوتا ہے دوسرے کو بھی گمراہ کرتا ہے لہٰذا کریں یہ نہ کہ یہ جو ہماری ہم کو نہا علماء اور مشترین بنانے کے لیے بلکہ یہ ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آئیے شروع کرتے ہیں فرق کے معنی کیا ہے جسے ہم نے دیکھا معنی میں گہری سمجھ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری زبان کی گرہ کو نوکش اس کو کھول دے کیوں تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں تو فرق کا جو لفظ ہوتا ہے یہ سمجھ کے لیے آتا ہے بہت ساری کتاب ہیں لیکن یہ کتاب مختصر ہے اور سمجھنے <تصفح> کے بعد کیا ہے وہ احکام جو عملی بے عدی تیار اور تفصیل اس کی تفصیلی دلیلوں کے ذریعے یا تفصیلی دلیلوں کے ساتھ یعنی ایک انسان مثال کے طور پر نماز میں اطلیات میں کیا پڑھنا چاہیے تو آدمی جانتا ہے اس میں کی کیا پڑھا جائے گا پہلے تشاور میں آدمی اختیار کا مسئلہ نہیں ہے یہ عملی مسئلہ ہے, مسئلہ ہے, عملی مسئلہ ہے, عملی مسئلہ ہے عبادات سے جڑا ہوا معاملات سے جڑا ہوا نکاح طالب اور اسی طرح سے نماز روزہ حجار اور دوسرے مسائل نے اعتقادی نہیں تو یہ عقیدے کے علاوہ عملی مسائل کے لیے بولا جاتا ہے اسی کہا مارے شرعیہ العملی لیکن عملی احکام دونوں طرح آگے ہو سکتے ہیں ایک آدمی کا کھانا پینا اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو عادی چلنا پھرنا بیٹھنا سونا اور ایک ہے ایسے احکام جو شرع احکام تو انسان کے وہ احکام جن سے شریعت جڑی ہر چیز لینا اس بارے میں کچھ ہوگا سانس لینا انسان کا عمل ہے لیکن شریعت اس بارے میں آدمی کو نہیں بتائے گی کہ سانس لے یا نہ لے بلکہ انسان کے وہ امان جو شریعت سے جڑے دوسرے یہ کہ اعتقادات میں احتقاب کے لیے بعد کے دور میں ہو گیا احتیاط کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے اللہ دوسرے کی, کی, کی برباد کرنے والی چیزیں چاہیے کیا ہے یہ سارے احکام جو ہیں یہ عقدیہ ہے عقیدے سے جڑے ہوئے سے جڑے عقیدے کے علاوہ دوسری چیزیں جو آدمی کے اعمال ہیں سے جڑے ہوئے معاملات کو کہتے ہیں اور گمان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے ایسا گمان جس کی شریک اجازت دیکھتا ہے ایک تو یہ کہ انسان کو نماز کے لیے قبلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں کئی نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں آپ نے جو نماز کام پڑھنی چاہیے قدرے کی اور قبلہ کیسے معلوم پڑے گا اس کے کی وسائل کسی سے پوچھنا یا جو بھی وسائل کے اسے سے معلوم کرنا تو قبلہ معلوم کرنا شاہو اس کی ڈائریکشن ڈائریکشن تو اس طرف آدمی تو نماز ممو کرنا ہے اب اس کے لیے اس کے پاس یقین ہونا چاہیے کہ واقف کو معلوم کی یہاں تلہ ہے لیکن کسی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ ستارے نہیں آ رہا کسی کے پاس کوئی وسیلہ نہیں گلیا نہیں ریگستان میں ہیں اور سارے ہوتا ہے پتا نماز پڑھنا کہاں رخ کریں گے تو ایسے وقت میں یقین کے پاس نہیں ہے صاحبہ کے لیے ایسا وقت پیش آیا سفر میں یہاں تبلا ہے, ہے تو اس نے وہاں نماز پڑھی جس کو جہاں لگا کہ یہاں تبلا ہو سکتا ہے یقین لیکن, لیکن گمان ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے تو, تو شری में مارے تو دونوں اعتبار سے ہو یہ بات اور ہے کہ جہاں علم ہو وہاں کام نہیں دیتا ہے جہاں علم ہو وہاں گمان کام نہیں دیتا ہے لیکن اگر علم ہی نہ ہو یہ بھی حاصل نہیں کر رہا گمان سے بتائیے لیکن اس کے پاس کوئی ذریعے ہی اب اس کو پیسہ کرنا جیسے آئے درجہ اس دور میں وقت کا حال ایسا ہوگا کہ وقت بدل جائے وقت ہم نمانے کیسے پڑھیں گے لیکن وہ خاص خاص مسائل میں ان کے لیے تفصیل موجود ہے تو مارکت جو ہے یہ کی کے مارکت شرح اقام اور اس کے دلائل کے ساتھ جو تفصیلی دلال تفصیلی دلائل کا مطلب کیا اس مسئلے کی یہ دلیل قرآن ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو عقیم صلاح والا تو زکات نماز آئندہ زکات ادا یہ اسپیسیفکلی ایک عمل کے بارے میں ایک خوف ہے نماز کے بارے جو میں نماز کرو. شراب پی. تو ایک قائم چیز کے بارے میں ایک خاص چیز کے بارے میں ایک خاص کر یا جیسے اللہ تعالیٰ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے دیر کے پاس جانا اور صحبت کرنا حرار کر ایک خاص مسئلے میں اللہ کا ایک خاص حکم ہے اجازت ہے تو اس طرح سے الگ الگ مسائل کے لیے الگ الگ دلیلوں کے ساتھ اس بات کو معلوم کرنا کہ یہ دین میں کیا نیسرا ہے جیسے فرق ہے پانچ پانچوں کی نمازیں ہیں اور تاجو ہے یہ بھی نماز وہ بھی نماز کیا دونوں دو نمازیں برابر ہیں نہیں تعبت کی نماز لازم ہے نہیں لیکن پانچوں کی نمازیں لازم ہیں تو ان کی تفصیلی دلیل آپ کے پاس ہوگی کہ فرض کی نماز فرض ہے خلا نماز فرض ہے دوہر فرض فرض اور, کی ہے اور تازم کی نہیں اس کو آپ چاہے چاہے تو سنت پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوام اور معاذبت کی وجہ سے پابندی کی وجہ سے آپ سنت رہیں کے بل مقابل اس کو آپ کیا کہیں گے یہ نقل اور پتہ ہے کا جو اور کریں کر آپ کے لیے ایک دائر نماز کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا زیادہ تو آپ ہر ہر مسئلے کی جیسے کوئی آپ نے آپ سے پوچھے کہ فلاں حلال حرام آپ کہ حلال یا کہیں حرام حرام بولیے آپ نے करेरा कर पसंद है वो नहीं कोई चीज आदमी मुजरत अपनी पसंद ना पसंद नापसंद कर सकता उसके लिए क्या होना चाहिए शरीर تفصیلی, تفصیلی دلائل کیا کیا شریف میں رکھتی لہذا یہ نہیں کیا نبی ایسا کر سکتے ہیں nee. اللہ نے کے لیے نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اللہ من الدین تو اللہ نے شرائے رس کس کی طرف منسوخ کیا ابنی کا شرائے رقوب اللہ نے بشروع کیا ہے دین کو جو اس سے پہلے نبیوں کو دیا تھا تم کو بھی دیا تو شارع کون ہے نبی بھی نہیں یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول شریعت دینے والا کون ہے اللہ پہنچانے کون ہیں محمد صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے لہذا لوگوں میں بات معلوم ہو گئی کہ نبی ہاں. صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کو جمع کیا اور کہا ایوہا ناس انہو لی ما احل اللہ علیہ اے لوگوں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام دیکھیں بھی ہوا کہ حرام کرنے کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے آپ دیکھیں ذاتی معاملے میں آپ نے ارادہ کیا میں شاید نہیں کھاؤں گا کا مطلب نہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یا نبی جو اللہ نے, حلال؟ یعنی اللہ نے بطور کی آیت تو نبی کو بھی اختیار نہیں نہ امت کے معاملے نہ فضا کے معاملے لہٰذا جو دلیل ہوگی وہ اس کی بنیاد پر ہی کسی چیز کو لازم کہا جا سکتا ہے کسی چیز کو حرام کہا جا سکتا ہے تو بغیر دلیل کے ایک انسان کسی چیز کو کہہ سکتا ہے نہیں ان دلائل کے ساتھ میں دین کی باتوں کو سیکھنے کا نام سمجھ آئے گا تفصیلی دلائل کی بنیاد پر دین کے عملی مسائل یا احکام کو جاننا اس کو کیا کہتے ہیں پھر. یعنی کہ آدمی کسی مشتحک کے قول پر غور کر کے پکوا لے یہ صرف ہے شرح اعتبار سے صحیح نہیں کیوں اس لیے ایسی چیز کو مستر بنایا جو کہ دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی دلیل ہے وہ دلیل کا محتاج وہ دلیل کا محتاج دلیل کیا ہے اللہ اس کے رسول کی بات یا دلیل کے تو دین کے مسائل تو دنیا مسائل سے نکل گئے سورج کہاں سے نکلتا ہے کہاں ہوتا ہے یہ دینی مسائل سے ہیں ہاں دین میں اس کی ضرورت پڑتی ہے نماز کی لیکن اس کی بنیاد پر کسی چیز کو یعنی حرام و حرام کہہ سکتے ہیں دیکھو سورج نکلا سے بولا حرام نہیں بول سکتے ہاں دین میں جہاں جوڑا گیا اسے میں آؤں گا وہاں بولا جا سکتا ہے ہر چیز نہیں تو وہ مسائل جو دین کے ہیں اور جو شریعت کے ہیں عملی ہیں اس میں تفصیلی دلائل کے ساتھ ان باتوں کو جاننے کا نام ہے اسی کے بعد کہا کہ جو چیز بغیر دلیل کے ہو وہ علم ہی نہیں بغیر دلیل کے علم ہو سکتی ہے کوئی چیز نہیں جو دلیل کے ساتھ ہے جو دلیل کے ساتھ اسی لیے اللہ تعالی نے کو الگ کیا کیا اندھا اور برابر ہو سکتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے اندا کسی اور کی آنکھ کے سہارے پر چلتا ہے اور دیکھنے والا اپنی آنکھ سے دیکھ کے جو آدمی کسی اور پر کی بنیاد پر عمل کر رہا ہے وہ اندھی کی طرح ہے وہ علم نہیں تھا وہ بصیرت نہیں سلی بسی تو علم کے ساتھ علم کے ساتھ ایک انسان دلیلوں کے باتوں کو جانے اس کا نام ہے سمجھ میں یہ بات اب یہ فک جو ہوتا ہے الگ الگ چیزوں کے بارے میں مثلا آپ سے پوچھا گیا شراب اس کا کیا پینا نہیں پینا آپ کیا نہیں پینا مطلب نہیں پینا یا نہیں پینا فرق ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہے پاؤں پھیلا کے مجلس میں بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں بیٹھے تو بیٹھ رہے جیسے کوئی آدمی ہے اس کے سامنے پاؤں نہیں کیا تو ایک دم آرام ہےرام نہیں کہا لیکن مجلس میں آدمی بیٹھا ہے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے تھوڑا مناسب نہیں رکھتا ہے تو الگ الگ ہوتا ہے اب ایک آدمی کسی چیز کے بارے میں بات کہے कि یہ चीज شریف میں یہ مرتبہ رکھتی ہے اور دلیل نہ ہو نہیں چلے گا ہر چیز کی دلیل اس کے پاس چاہیے تو اسی کو پھر کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں شراب مت پی شراب مت پی, پی کا مطلب ہے کہ شراب نہیں پینا شراب نہیں پینا آرام سے نماز پڑھنا ہے یعنی لحل. اللہ نے حکم دیا نماز فر. اللہ تعالی مقرب مختلف احکام بیان کیے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں کے بعد ہر ہر چیز کے بارے میں اس کی دلیل کے ساتھ اس کا مرتبہ معلوم کرنا اس کو فکر کہتے ہیں ٹھیک یہ تاریخ کیا کہ ایک انسان دین کے معاملات کو مارفت الحکام شرعیہ بھی عبیل تفصیل تفصیلی دلائل کے ساتھ دین میں شرعی احکام کی معرفت کو فر ہیں کو کیا ہیں؟, ہیں یہاں آیا اور میں نے اس سے پہلے کہا کہ اس میں یقین اور گمان دونوں اس کے بعض وقات عالم کو تحقیق کر کے راز اور اس کو قرار دینا پڑتا ہے وہ اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ تاریخ آئیے دیکھتے ہیں اصول الفق کے کیا نام ہے اصول الفق میں دو لفظ ہیں اصول اور فف ففٹ کو آپ سمجھ گئے اب تو اصول کو ہم سمجھیں گے اور فف میں اور اصول الفق او میں کیا برت ہے میں تفصیلی دلیلیں الگ الگ مسائل کی ہی ہوتی ہیں لیکن اصول الف میں اجماعی دلیلیں ہوتی ہیں جو ایک مسئلے کئی مسائل کو اپنے میں شامل کرتا ہے تفصیل سے سمجھا اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اصول کی جمان اصول اصل کی جمع اصل کے معنی ہوتے ہیں بنیاد جٹ اصول الفق کے قوائد اور اصول اور دنیا بنیادی اللہ کا کریمت اللہ تعالی نے کیسے کلیم طیبہ کی مثال بیان کی ہے کیا نہیں دیکھا تو ایسی جیسے کہ ایک عمدہ پاک پیڑ ہوتا ہے ایک عمدہ پیڑ کی طرح کلیم طیبہ کی مثال کیا بات ہے اس کے بارے میں سورہ ابراہیم کے آگ نمبر چوبیس تابت اس کی جڑی ہے اور وہ پر اہا بھی سما اور اس کی شاہ اس کی شاہ آسمان تو یہاں پر دو لفظ حصی ہے ایک ہے اصل اور ایک پر اصل اور ی پر اصول اور تھوڑی دیر پہلے سنا مسائل لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ بہت سے لوگ دین کے معاملات کو چھوٹا بتا کی کوشش کرتے ہیں اسلام میں اس طرح کی تقسیم نہیں ہے اصل اور فرا کی تقسیم ہے کہ یہ اصل ہے اور اس میں سے یہ فرا یہ ایک بنیادی بات ہے سے کئی باتیں نکلتی جیسا کہ ہم آگے آئے لیکن یہ کہنا کہ یہ اصول ہے اور یہ کسی چیز کو کمتر بتانا بھائی پانچ جن کی نماز پڑھنا اور مطلب کرم تو کوئی مسئلہ نہیں کر کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا لہذا بعض مسائل جو عبادتی امور ہوتے ہیں ان میں جو تفصیلی مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں گہرے کے بڑی مسئلہ ہے مراد ان کی ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ گہرائی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں بعض لوگ جو ہوتے ہیں خاص طور سے سیاسی مسائل کے نزدیک قصوری مسئلے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کو راگ کائم کرنا ہے حکومت قائم کرنا ہے تو وہ پانچ دن کی نماز پڑھنا یہ داڑھی رکھنا یہ پجامہ نیچے نہیں جانا چاہیے اور مطلب کیا ہے یہ سب ڈبے مین انجن یہ چیز صحیح نہیں اس طرح سے کہنا یہ صحیح نہیں ہے اصل پر کا معاملہ ہے بی میں کچھ اصول ہیں اور اصولوں سے کئی باتیں نکلتی جگہ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرتبہ بدلے ہاں گا تو یہ بات یاد رکھے اللہ تعالی نے کہا کہ اصل, اوپر کہ اس پیر کی اصل زمین میں جمی اس کی شاد آسمان تو آپ جانتے ہیں کہ اصل پیڑ جو ٹکا ہوتا ہے وہ شاخوں پہ ہوتا ہے نا بول رہے آپ شاخوں پہ ٹکا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نہیں ابھی بھی پیڑ اپنی جڑ اور طے ٹکا ہوتا ہے اس کے بعد شادیں تو شاخوں کا مدار آپ کو یعنی پورا پیڑ دلانا ہے تو سامنے کاٹیں گے جڑی جڑ کا تو معلومات یہ جڑ اگر کاٹ دی جائے تو پیڑ کا مزاج ہے وہ جڑوں میں تو اصل اس کو کہتے ہیں جس پر باقی چیز ٹکی جس پر باقی چیز کیا ہو اور جو اس پر ٹکی ہے اس کو فراٹ کہتے ہیں جو اس کی نکلی ہے اس کو فراٹ سے گرو ہے اور اصل کی جمع کیا ہے جس پر دوسری چیز تک جسے اصل ابھی کہتے ہیں آپ دیوار بناتے ہیں پایا اس میں پوری دیوار تک ہوتی ہے مضبوطی ٹیک ہوتی چھل میں مضبوطی में ہوتی ہے بنیاد میں ہوتی ہے تو بنیاد جس کو کہتے ہیں وہ خاص ہوتی ہے اس پر بقیہ عمارت تکی کو بھی جو عمارت بنانے والا ہوتا ہے وہ عمارت میں سب سے زیادہ پر دیتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہونا چاہیے مضبوط مضبوط بنیاد مضبوط عمارت اگر اس کے پاس اصول نہیں ہے وہ آدمی ناکام ہوگا محروم رہے گا اگر اس کے پاس اصول نہیں ہے علمی متا سودا متلو کسی وقت تک محبوب ہو تو طول <سؤال> طول ہو کے جلو ہو وہ کہ جو سو وہ سلہ سے میں ہو ملا جیسے دو بڑے بہت سارے چیزوں کو فکر کی اجمالی دلیل سے بحث کرتا ہے اور ان سے کیسے استفادہ کیا جائے اس پر گفتگو کرتا ہے اور جو ان سے استفادہ کرتا ہے اس کا حال کیا ہے یہ بتاتا ہے سب سے پہلے سمجھ لیجیے اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں تو آسانی سے بات سمجھ میں آئی ایک آدمی کہے, کہے کہ نماز پر ہے کیا نماز لازم ہے کمپلسری ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن, قرآن فرمایا نماز فائم کرو اور نماز فائم نہ کرنے پر اللہ نے بعد میں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ظاہر کیا اور خواہشات کی پیروی کی تو جہنم میں جائیں گے بربادی کو بھی تو نماز کا ظاہر کرنے پر اللہ نے کیا کی؟ کی اور نماز کے پڑھنے کا حقوق کیا نماز نے لاپرواہی پر وہی بیان کی کیسلی اللہ کے ہی بربادی ہے نمازیوں کی جو اپنی نماز کے بارے میں لاپرواہمی نماز میں لاپرواہی نہیں چلے گی نماز کے معاملے میں آدمی کو سیریس رہنا چاہیے نماز قائم کرنا چاہیے اور نماز کو ضائع کرنے پر جاننا چاہیے تو نماز کیا ہے, لازم ہے. اور اس طرح سے دوسرے مسائل اب اس سے کتنا معلوم پڑا صرف کیا معلوم پڑا نماز آنی. اس دریل سے یا ان تین دلیوں سے کیا معلوم ہوا نماز لاد روزے کے بارے میں نہیں اس میں کچھ ہے زکات کے بارے میں نہیں کسی اور حرض کے بارے میں تو یہ تصویر دری کا مطلب سپیسیفک مسئلے میں ایک دری یا دو یا تین دریل یا دس دری لیکن اس سے ایک مسئلہ قابل یہ یہ صرف لیکن اب ایک دوسرا جملہ ہے وما آکا کو رسول پکو عَنْهُ پنتو اب یہ دوسری ہے اس میں کیا آ رہا ہے جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رو جاؤ کس سے کچھ بات آ رہی ہے اس میں نہیں اس میں کیا ہے اجمالی <تصح> اس, میں، اس میں کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں, نہیں. ان جنرل اب یہ مان ہوا کہ جو بھی رسول دیں وہ لینا پڑے گا اللہ اور اس کا انکار کر سکتے ہیں جس سے منع کر دیں اس سے کیا کرنا ہے کرنا اس کو جس سے رسول تم کو منع کرے اس سے رک جاؤ کس سے جس سے اس میں کوئی خاص چیز آئی نہیں لیکن ایک عموم کی بات آئی جس کو ہم کہیں گے بات اس سے ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز منع کر لیں تو وہ منع ہو جاتی ہے اس کا کرنا جائز نہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ معلوم ہوا کہ رسول کے منع کرنے پر چیز حرام ہو جاتی ہے یہ اصول ہے اس میں اب شراب بھی آئے گی زنا بھی آئے گا چوری بھی آئے گی کئی چیزیں آئیں گی یعنی ایسا اصول ہے جس کے اوپر کئی آکار اس سے جڑے ہوئے اس کو کہتے ہیں یہ اصول پھر یہاں پر آتا ہے تو میں اس کو ہاں سمجھتا ہوں آپ ایک بار رو جاؤ وزی بھی کرنا ہوگا ٹھیک رک جائے ٹھیک ہے نماز کے بارے میں ڈائریکٹ سب